صلی اللہ وسلم قال میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنو حافظ ابن حجر الرحمہ اللہ کی کتاب بلغل مرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ باب و ترکیب امساوی الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان اس باب کی حدیثوں کا مطالعہ ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم حدیث نمبر اٹھائیس اور اس سے آگے کی حدیثوں کا مطالعہ کر گے انشاء اللہ پہلی حدیث اس سلسلے میں جو پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے وہ تجسس کے باب میں ہیں. لوگوں کی جاسوسی کرنا حدیث کے الفاظ ہیں وہاسن ردی اللہ عنہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادون القیم یعنی اخرجہ الباری عبداللہ ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ایسے لوگوں کی بات سنتا ہے کان لگا کر جو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات کو سنیں تو ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اس حدیث کو امام الباری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر سات اس حدیث میں ایک برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عام طور سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دوسروں کی بات کو وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ان کے راز جاننے کے لیے ان کے عیوب معلوم کرنے کے لیے ان کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی انسان اگر کوئی چیز آپ سے چھپانا چاہتا ہے آپ جاسوسی کر کے ٹوہ لگا کے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں یہ اچھی بات نہیں ہے حدیث کے الفاظ یہاں پر جو آئے ہیں وہ ہے منتسم حدیث قومن ابن حجر رحم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام البخاری کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں اس میں من استمع الى حدیث قومن ہے تسمع کی جگہ صحیح بخاری کی حدیث میں استمع ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہے تھوڑا سا فخ ہے استماع کا مطلب ہوتا ہے دھیان سے سننا لیکن تسمع کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر کے تکلف کر کے محنت کر کے زبردستی سننے کی کوشش کرنا تو یہاں پر جو لفظ ہے تسمع یہ بخاری کی حدیث میں نہیں ہے بلکہ یہ مستند احمد میں ہے امام احمد نے اپنی مستد میں اس کو روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ ہیں منتسمہ جو کوشش کر کے ٹوہ لگا کے محنت کر کے کسی کی بات کو سننے کی کوشش کرے راز والی بات کو تو مصر احمد میں یہ حدیث ہے دو ہزار دو سو تیرہ پر تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی بات سننے کی کوشش کرنا خصوصاً ایسی باتیں جو وہ رازداری کی بات کر رہے ہیں آپس میں نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی سنیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے حرام ہے کیسے معلوم پڑا جائز نہیں حرام ہے اس لیے کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک سخت وعید بیان کی ہے کہ ایسے انسان کے کان میں قیامت کے دن سیسا پیلا کر ڈالا جائے گا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ بہت بری بات ہے اسی لیے اتنی بڑی سزا اس کی دی جا رہی ہے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں تسما يس... تسما کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چوری چوری ان کی بات کو سننے کی کوشش کرے بیمانہ یم سے اس اعتبار سے کہ مثلا لوگ بیٹھے ہیں کونے میں کہیں بات کر رہے ہیں اور یہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا یہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے مجلس میں اور یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں سن رہا ہے موبائل میں بیزی ہے یا کسی اور کام میں ہے اور یہ چوری سے ان کی بات کو سننے کی کوشش کرے دھیان لگا کے تو اس طرح سے یہ تسم کے معنی میں آتا ہے کہتے ہیں کہ بیمان ہو لاسم لا کن نہ ہو یس مادا لیکن وہ کیا ہے گویا کہ جیسے کوئی آدمی شکار پکڑتا ہے اس کے پیچھے بالکل چپکے سے جا کے اس کو سن... پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے یہ آدمی بھی ان کی بات کو کسی طرح سے پا لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا انسان گناہ گار ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہوم لہو کاری وہ پسند, وہ, وہ پسند نہیں کرتے کہ بات کو سنیں وہ پسند نہیں کرتے کہ بات کو سنیں کوئی اپنی اولاد کے بارے میں بات کر رہا ہے کسی عالم سے مشورہ کر رہا ہے کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی یعنی عورت اپنے شوہر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہی ہے تو ایک آدمی کان لگا کر اس کو سننے کی کوشش کرے ان کی ذاتی زندگی کے عیوب کمیاں مسائل اور اس طرح کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے مسلمان تجسس کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہ اچھا اخلاق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی بات میں ہے اور اسی معنی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن استمع الى قوم ولا يعجبهم ان يستمع ادنی ہی, ہی الک کہ جو آدمی کسی کی کسی قوم کی یعنی کچھ لوگوں کی بات کو دھیان لگا کر سنیں اور انہیں یہ بات پسند نہیں ہو کہ ان کی حدیث ان کی بات سنی جائے حدیث کے معنی عربی زبان میں بات کے ہوتے ہیں تو ان کی بات کوئی سنیں وہ پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ دھیان لگا کہ ان کی بات کو سنیں توہ لگا کہ ان کی بات کو سنیں تو قیامت کے دن اس کے کار میں سیسا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اڈیلا جائے گا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے مسند احمد حدیث نمبر دس ہزار سو انچاس اور حدیث کی صنعت صحیح ہے علامہ سنانی رحم اللہ سب السلام میں فرماتے ہیں حدیف و دلیل تحریمی اجتماع حدیفی میں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا انسان جس کا سننا لوگوں کو پسند نہ ہو ایسے انسان کا اس بات کو سننا حرام ہے رف و بالقرا او بے ہے کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہتے کہ دو اعتبار سے ایک تو قرائن کے ذریعے سے اور دوسرے سراہت کی بنیاد پر جیسے میں سلن کی بنیاد پر جیسے کوئی آدمی سرگوشی سے اس طرح سے بات کر رہا ہے کسی سے کسی کے کان میں قریب جا کر بات کر رہا اور یہ بھی اپنا کان لگا دے وہاں پر سننے کے لیے تو یہ کیا ہے وہ جب ویسے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنانا نہیں چاہتا ہے یا کوئی آدمی کسی کو تنہائی میں کونے میں جائے اور بات کر رہا ہو تو کرائن سے معلوم ہو رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ تنہائی میں بات کوئی سنے نہیں لیکن دوسرا آدمی اس بات کو سنتا ہے تو یہ حرام ہے یا اسی طرح سے مثلاً دو آدمی تین آدمی کھڑے تھے اب کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کوئی گھریلو زندگی کا مسئلہ یا کچھ اور بات کرنا چاہتا ہے تو کسی کو کہہ کہ کے میں تھوڑا الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ معذرت چاہتا ہوں برا تو نہیں مانیں گے تو اس طرح سے آدمی تنہائی میں سراہد کے ساتھ بول دے کہ مجھ کو اکیلے میں ان سے بات کرنا ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا کچھ اپنی زندگی کا ہے اب وہ سراحت کے ساتھ بول رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو سنیں تنہائی میں بات کرنا ہے تو دونوں اعتبار سے یہ بات معلوم ہو سکتی کہ ایسا انسان چاہتا ہے کہ وہ بات کوئی اور نہ سنے تو سے یا کرائن سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے اسی طرح سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ تو عرف کا اغلاق الباب او بال قرائی کا اخلاقی کہ سراہت سے یا قرائن سے بات معلوم ہو سکتی ہے کہ فلاں آدمی نہیں سنانا چاہتا ہے کیسے جیسے کوئی آدمی دروازہ بند کر لے جیسے کچھ لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے جو سب کے پا... سامنے نہ جائے دروازہ بند کر دیا اب یہ کان لگا کے دروازے کو سن رہا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے یا سوراخ میں سے دیکھ رہا کہ اندر کیا چل رہا ہے تو اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے کوئی آدمی آواز اپنی بالکل پست کر کے سرگوشی سے بات کرے یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں تو منحط اللہ یہ بات انہوں نے کہی ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم تجسس کریں جاسوسی کریں لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے جاسوسی کریں اللہ تعالی صورت الحجرات میں آیت نمبر بارہ میں فرماتا ہے ولا تجسولا تجسسسو ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو جاسوسی کرنا کیا ہے چپ کے, چپ کے کسی کی بات کو سننا یا کسی کے حال کو دیکھنا کسی کے راز کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا ولا تجسسو ایک دوسرے کی جاسوسی آپس میں مت کرو شیخ ابن رحم اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ من ابتل بجس او بحسوسی تجد ہو فی, فی الحقیقتی دا فی حیاتی ہی. کہ جو آدمی یعنی لوگوں کی جاسوسی کرتا ہے خود یا تحسس کرتا ہے کسی اور کے ذریعے سے جاسوسی کراتا ہے تجسس کا مطلب ہوتا ہے آدمی خود کسی کی جاسوسی کرے اور تحسس کا مطلب ہوتا ہے ہا کے ساتھ میں تحسس کا مطلب ہوتا ہے خود جاسوسی نہ کرے کسی اور کے ذریعے سے جاسوسی کرائے تو فرماتے ہیں کہ من یا بتسوسی او تحسوسی تجدو ہو فی الحقیقتی قلقا دائما دا امن فی حیاتی ہی ایسے آدمی کو تو پائے گا کہ وہ زندگی بھر عام طور سے طالق یعنی ہمیشہ اس کے دل میں ایک قسم کا قلق ہوتا ہے ایک قسم کی اس کے دل میں غم مایوسی دکھ اس کے دل میں تقلیف اور درد اس کے دل میں ہوتا ہے وَيَنشَغِلُ بِعِيُوبِ النَّاسِ عَنْ عِيُوبِهِ وَلَا يَحْتَمُ بِنَفْسِهِ اور ایسا انسان ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے اور دوسروں کے عیوب, کی تلاش اسے اپنے عیوب کے دیکھنے اور ان کی اصلاح سے ہمیشہ باز رکھتی ہے محروم کر دیتی ہے جو آدمی ہمیشہ دوسروں کے ایوب جاننے کی کوشش میں ہوتا ہے ایسا انسان اپنے ایوب کی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے جب کہ اصل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عیوب کو اپنی زندگی سے نکالے پد اف لحمن تزکہ یا پد افلاحمن زکا کا آدمی مکلف اس بات کا ہے کہ اس کے اپنے عیوب ایوب ختم کریں دوسروں کے اویوب جان کر اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے جبکہ خصوصاً اس کی زندگی ان سے جڑی ہوئی بھی, بھی نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اویوب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کمزوریوں کو جان کے ان کا فائدہ اٹھا سکیں کسی کو بےزت کر سکیں کسی کو بلیک میل کر سکیں کسی پر دباؤ ڈال سکیں کسی کی تحقیق لوگوں کے درمیان کر سکیں لوگوں کے درمیان اس کے معاملات کو بیان کر کے لوگوں کا یعنی ان کی نگاہوں کا مرکز بننے کی کوشش کریں ان کی توجہات کا مرکز بننے کی کوشش کریں یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں ہے تو لوگوں کی جاسوسی کرنا یہ بری بات ہے آ, تفسیر صورت الحجرات میں شیخ ابن فیمی نے یہ بات کہی ہے سعید المقبری کہتے ہیں مررت ابن علی عمر. ابن عمر رضی اللہ عنہ, عنہ کے پاس سے میں گزرا نہ رجل ر ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جو کچھ باتیں کر رہا تھا فکم دونوں کھڑے تھے تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا آپس میں, دونوں بات کر رہے تھے. میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا صدری عبداللہ نما ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر سب تھپڑ جیسا مارا ہاتھ مارا فقال ادا وجت یا ماں ہوما جب تو دیکھے کہ دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو سیدھے جا کے ان کے پاس کھڑے مت ہو جا ولا تجلس ماں ہوما اور نہ جا کے بیٹھ چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں ان کے پاس جا کے کھڑا مت ہو جا تیسرا سننے کے لیے یا ان کے پاس جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ مت حتہ تستا نہ ہوما یہاں تک کہ تو ان سے اجازت नहीं اجازت فکل تو اسلح اللہ یاب الرحمان اللہ آپ کا حال درست فرمائے میں تو بس اس تمنا میں اس امید میں آیا تھا کہ آپ دونوں شاید کوئی خیر کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی وہ سن لوں دین کی کوئی بات ہوگی تو اس لیے سنوں تو اس طرح سے انہوں نے اپنی معذرت پیش کی کہ میں جاسوسی کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ میں اس لیے آیا تھا کہ شاید آپ کوئی دین کی بات کر رہے ہوں گے تو میں آپ کی بات آ کر سنوں آ, امام البخاری نے ال المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1166 اور حدیث کی صنعت صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہوں تو ایک آدمی جا کر ان کے پاس چاہے وہ کھلے میں ہو وہ جا کر ان کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے ان کی بات کو سنیں تو اب وہ کیا کریں خاموش ہو جائیں اگر واقعی ایسی بات ہوگی جو راز کی ہوگی تو ان کو چھپ ہونا پڑے گا اس کو بھی برا لگے گا کہ بھائی کیا بات کر رہے تھے اور ان کو بھی برا لگے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی جب دیکھے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کی اجازت لے کر ان کے پاس جائے کہ میں آ سکتا ہوں کوئی آپ کی پرائیویٹ بات تو نہیں ہے اگر وہ کہے کہ ہاں تھوڑا سا ہم کچھ ذاتی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں برا بھی نہیں مانے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے میں پڑایا ہوں کیا آپ کا تو اس کو برا لگتا ہے بہت ساری باتیں آدمی اپنے بالکل قریبی سے بھی نہیں بتا سکتا ہے ایک آدمی مثال کے طور پر اپنے بھائی سے وہ بات نہیں کر سکتا ہے جو ڈاکٹر سے کر سکتا ہے یا اپنے دوست سے جو بات کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا ہے تو بعض اوقات بہت ساری زندگی کی تجارتی طبی یا کچھ اور مسائل دینی مسائل ہوتے ہیں جو ہر آدمی سے چاہے وہ کتنا ہی قریب ہو چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو اس کے سامنے بیان نہیں کرنے ہوتے ہر بات کا ایک اہل ہوتا ہے ہر بات کا ایک شخص ہوتا ہے جس کے سامنے بات بیان کی جاتی ہے ہر بات سب کے سامنے بیان نہیں کی جاتی ہے تو یہ سمجھداری بھی لوگوں میں ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی آپ سے چاہے کہ بھائی تھوڑا سا مجھ کو اکیلے میں بات کرنا ہے تو اس کی اس پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اس سے برا نہیں ماننا چاہیے اتنا برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کے پاس کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سب سے شیئر نہیں کر سکتا ہے تو اس لیکن کیا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرے سے جاسوسی حرام ہے کیا آ, کسی کی تحقیق کرنا ہی غلط ہے نہیں بعض ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جن میں جاسوسی کرنا ضروری ہو جاتا ہے جائز نہیں بلکہ ضروری ہوتا ہے خاص کر کے جیسے مثال کے طور پر پولیس ہے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحقیق کریں معلومات لیں یا اسی طرح سے اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری ہے تو ایسے ایسے موقع پر مسلمان جا کر دشمنوں کی جاسوسی کر سکتے ہیں اور ہر ملک کرتا ہے دوسرے ملکوں میں ان کے اپنے جاسوس ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے کہ کوئی ایسی کاروائی وہ نہ کر رہے ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے نقصان ہو وہ کرنا پڑتا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے خندق کے دن کہا تھا اور آپ نے اللہ پہلے کہا بعد میں حضرت حضیفہ کو بھیجا آپ نے کہا جلن یا تین خبر قومی جمایہ <الْقِيَامَة> عما امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الجحادی وسیع اور حدیث نمبر 1788 آپ نے فرمایا کہ کاش کے کوئی شخص یا کوئی ہے ایسا شخص الا رجل کاش کے کوئی شخص ایسا ہو یا بخبر القوم جو قوم کی خبر میرے پاس لائے قوم سے مراد دشمن قوم قریش مشرقین کفار تو کہا کہ قوم کی خبر میرے پاس لیا کاش کے کوئی شخص کیا ملے گا اس کو جا اللہ قیام قیامت کے دن اللہ تعالی اسے میرے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن اس شخص کو میری معیت میرا ساتھ میرا قرب میری رفاقت نصیب ہوگی تو یہ فضیلت آپ نے بیان کی کیونکہ معاملہ بڑا خطرے کا تھا دشمن کے کیمپ میں جا کے وہاں کی بات معلوم کر کے آنا جان کو جوخم میں ڈالنا ہے بہت خطرے کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفارقت کو یعنی اس کے بدلے میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے قریب کرے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے ہنگامی حالات میں جس میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہو کئی لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہو ایسے وقت میں ایسا کام کرنا جو اس کے اہل ہوں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لیے شیخ ابن فمین رحم اللہ فرماتے ہیں وہل یوستف نامرا علی کا شعیع یہ جو قاعدہ ہے کہ لوگوں کی بات چپکی سے جا کے نہیں سننا چاہیے کیا اس میں کوئی استثناء بھی ہے کیا اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی جس میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے یہ وعید اس پر نہیں لاگو ہوتی ہے تو کہا کہ نام یوستف نام علی کا تسم ودوم کہتے کہ اس میں دشمن کی بات چپکی سے جا کر سننا جو مسلمانوں کا دشمن ہو اس کی بات سن کر اس کی جاسوسی کر کے خبر لانا اس کا استثناء اس میں ہو سکتا ہے فَإِنَّ التسمع فَإِنَّ التسمع العدو جائز اس لئے کہ دشمن سے جا کر ان کی بات سن کے آنا یہ جائز ہے كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ یورسل العدو کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس بھیجا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے تو دشمن کے جو بھی کاروائیاں ہیں ان کو جاننے کے لیے جاسوس اگر حکومت بھیجتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے عالمی سطح پر سارے ہی ملک ایسا کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا ہے یہ اپنی ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور یہ وار کی اور گورمنٹس کی اسٹریٹجی کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو یہ بات شیخیمن نے کہی ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ وہیفیزا اس حدیث کے فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جزا عمل کی جن سے ہوتی ہے کئی مرتبہ ہم یہ قاعدہ دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی کام انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو اس کا بدلہ اسی عمل کے مطابق اللہ تعالی دیتا ہے اس حدیث میں کیا ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ جب گناہ کان والا تھا تو سزا بھی کان کو دی گئی یعنی جب آدمی کان لگا کر لوگوں کے راز کی باتیں جاسوسی کے طور پر سنتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا اس نے کان کھولا تھا اس کا کان بند کر دیا جائے گا کیسے سیسا ڈال کر تو فتح دل جلال میں شیخ ابن و نے یہ بات کہی ہے تو اس حدیث سے کل ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کو لوگوں کی باتیں عوام کی باتیں اپنے اقربا ہوں پڑوسی ہوں دوست احباب ہوں یا عام اجنبی انسان ہو بعض اوقات انسان اتنا انٹرسٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اجنبی بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی سننے کا شوق ہوتا ہے کہ کچھ تو بات کیونکہ انسان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اسلامی اخلاق نہیں ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی میں آدمی انکروڈ کرے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے جو گناہ آخرت میں یا دنیا میں اللہ کے عذاب کے مستحق بناتے ہیں جس پر کوئی خاص وعید آئی ہو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ گناہ بڑا گناہ ہے چھوٹا نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر انتیس دیکھتے ہیں حدیث نمبر 29. کیا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالمنس اخرجہ بسنا دن حسن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث بھی آ, یہ حدیث پچھلی حدیث سے ایک اعتبار سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے عیوب یا ان کے حالات ان کے مخفی معاملات ان کو جاننے کے لیے تجسس کرتا ہے یہاں اس حدیث میں بات ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو لوگوں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنے والا ہو لوگوں کے عیوب کو جاننے سے زیادہ اپنے عیوب کا معائنہ اور اس کی اصلاح اس کے لیے زیادہ مہم ہو زیادہ اہم ہو تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے خوشخبری اس انسان کے لیے کہ ان عیوب شغب کہ جسے اس کے اپنے عیوب اس کا اپنا ایب اس کی اپنی برائی دوسروں کی برائی کی ٹوہ میں رہنے سے مشغول کرتے وہ اپنی کمیوں میں اتنا بزی ہو جائے ان کی اصلاح میں ان کو جاننے میں کہ دوسروں کے بارے میں خود کورید کرنے سے وہ محفوظ ہو اس کو اتنا وقت ہی نہ ملے کہ بھائی دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے اندر اپنے اتنے ایب ہیں کہ ان کو ڈھونڈنا اور ان کی اصلاح کرنا اسی میں میرا وقت چلا جاتا ہے کیونکہ مکلف آدمی اسی کا ہے کہ وہ اپنے عیوب سے نجات حاصل کر کے اللہ کے پاس پاک صاف ہو کر جائے یہ نہیں کہ سارے جہاں کے عیوب معلوم کر کے انفارمیشن منسٹر بن کے اللہ کے پاس پہنچے نہیں وہ اپنے عیوب کی اصلاح کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ یہ سمجھدار آدمی ہے اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے شیخ البانی نے الجام الصغیر میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے حدیث نمبر 3644 پر یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے یعنی بعض احادیث حد... یعنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بات ہوتی ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس بات کا انتصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ قابل اعتماد سند سے وہ ہم تک نہیں پہنچی لہذا ہم یہ تو کہیں گے بات صحیح ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ان سندن سند ان قد یقون کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتی ہے صنعت کے اعتبار سے ضعیف لیکن میننگ اس کے صحیح ہیں، بات اس پہ جو بیان ہوئی صحیح ہے لِمُوافَقَتِ فقتی معنیٰ شرعتی اس لیے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ شرعی نصوص کے عموم کے مطابق ہوتی ہے کئی ایسی باتیں اسلام میں آئی ہیں کئی ایسی دلیل دوسری ہیں جن میں وہی بات آئی ہے تو یہ بات بھی انہیں باتوں کے موافق ہوتی ہے تو شرعی نصوص کی موافق ہونے کی وجہ سے بات صحیح ہوتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے کہتے حدیث تو بالی من شغلہ عن الناس. مثال کے کہ طور پر اسی حدیث کو دیکھ لیجئے کہ خوشخبری اس انسان کے لیے جو جسے اس کے اپنے عیوب دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے محفوظ کر دے مشغول کر دے کہ نقویر نسبت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں سند سے ضعیف ہیں معنی صحیح ہیں لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ ان کے معنی کا صحیح ہونا اس بات کی گنجائش پیدا نہیں کرتا کہ ہم اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں اور کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو چاہے کتنی صحیح بات حدیث میں کیوں نہ ہو اس بات کو تو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کی نزبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ سندن وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو تحریم و آلات کرب میں صفحہ نمبر 74 پر شیخ الابانی نے یہ بات کہی ہے تو کل ملا کے بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے مانند صحیح ہوتی ہے لہذا علماء بعض اوقات اپنی کتاب میں بطور استشاد اس کو پیش کرتے ہیں کہ بات تو چونکہ صحیح ہے اور حدیث ضعیف ہے گھڑی بھی نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک دم جھوٹی حدیث بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن بعض اوقات ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اصولاً وہ بات صحیح ہوتی ہے اس لیے علماء اخلاق کے باب میں بعض اوقات ان حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑنا چاہیے اور اگر اس کو اس طرح سے بتاتے بھی ہیں فلاں صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ اور اس میں فرمایا اخیر میں کہہ دینا چاہیے کہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے تاکہ پڑھنے والا دھوکے میں نہ رہے اس سے معلوم ہو جائے کہ حدیث ضعیف ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے جبکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو محدیث کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس میں فلاں راوی جو ضعیف ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ راوی صحیح ہوتا ہے جس کے بارے میں دوسروں نے جرا کی ہے تو اس لیے وہ اس کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک راوی معتبر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو ذکر نہیں کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نسخے میں وہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرے نسخے میں اس کا بیان ہوتا ہے نسخوں کے فرق کی وجہ سے بھی یہ بات ہم تک جو نسخہ پہنچتا ہے میں چیز ہوتی ہے جب کہ بیان کئی اسباب اس کے ہوتے ہیں لہذا محدسین سے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بڑی بات نہیں کہنا چاہیے دیکھے حدیث صحیح اور بیان کر دیا انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کم علمی جرت پیدا کر دیتی ہے بعض اوقات انسان کے پاس جب علم کم ہوتا ہے تو جیسے اتھلے پانی میں آواز زیادہ ہوتی ہے گہرے پانی میں آواز کم ہوتی ہے تو بعض اوقات تھوڑا سا علم آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ گن مشین علما کی طرف پھیر لیتا ہے اور علما کو شوٹ کرنا شروع کر دیتا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کہا دیکھو وہ عالم اتنے بڑے عالم کے بھی انہوں نے غلطی کی نہیں بولنا چاہیے ان کے علم کے برابر ہمارا علم نہیں ہے ہم سے پچاسوں غلطیاں ہوتی ہیں ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں ان سے دو چار کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو ان کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا شرافت کی چیز نہیں ہے اس معنی میں ایک اور حدیث آئی ہے جو مزید اس بات کو پختہ کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور یہ حدیث صحیح ہے آپ فرماتے ہیں یو و احد کم القدا تم سے باسوں کا حال یہ ہے کہ تم سے بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے, اپنے بھائی کی آنکھ میں تن کا تو دیکھ لیتے ہیں لیکن خود اپنی آنکھ میں شہتیر ہوتا ہے پلانک جس کو آپ کہتے ہیں لکڑی کا کہ ان کی اپنی آنکھوں میں اتنا بڑا شہطیر ہوگا وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اپنے بھائی کی آنکھ کا کا ان کو دکھائی دیتا ہے اس حدیث کو امام ابن حبان اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر دو تین سو اکتیس پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو بات اسی معنی میں ہے کہ ایک آدمی دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تین کا آخ کا اس کو دکھائی دیتا ہے ذرا سا جیسے ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو لوگوں کے کپڑوں پر لوگوں کے دامن کا نکتا تو دکھائی دیتا ہے لیکن اپنے دامن کا دھبا دکھائی نہیں دیتا لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن اپنی بڑی بڑی غلطیاں اس کو دکھائی نہیں دیتی ہیں تو یہ انسان کا ایب ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیوب وہ دیکھنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایوب باریک اس کو دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنے بڑے بڑے عیوب سے چونکہ اس کا دھیان ہی نہیں ساری دنیا کی وہ جاسوسی کرنے میں لگا ہوا ہے ساری دنیا کے حالات کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے اپنے حالات سے غافل رہتا ہے کیا فائدہ ایک انسان اگر سب کی اصلاح کر لے اور اپنی نہ کرے اس کی قبر میں تو وہ خود جائے گا دوسرے نہیں جائیں گے تو دوسروں کی تو اصلاح کر دیا دوسروں کو تو نہلا دیا لیکن اپنے اپنے عیوب اس کے باقی ہیں اور اسی طرح سے نجس چلا جائے کیسی بری بات ہے بلکہ دوسروں کے نجاستوں کا علم نکالنے لگے دھول مٹی دوسروں کی دکھائی دے اس کو اور اپنی نجاست اس کو دکھائی نہ دے اس سے زیادہ بدقسمت آدمی اور کون ہو سکتا ہے تو کہا کہ یوب سر احدین الجدینی میں سے بعضوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آنکھ میں تنقا دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی آنکھ میں خود اپنی آنکھ میں شہتیر اتنا بڑا ہے لکڑی کا ٹکڑا گویا کہ ہے لیکن وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے آدمی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ اپنی خطاؤں کے بارے میں فکر مند ہو دوسروں کی اصلاح تو کرے ٹھیک ہے لیکن اپنی خطاؤں پر آدمی فکر مند ہو کی میرا کیا ہوگا آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کا زبان کو سنبھال کو قابو میں رکھا بئی چک اور اپنے گھر کو اپنی لی کافی سمجھ اپنے گھر کو اپنی لی کافی سمجھ وہ اب اور اپنی خطاؤں پر روتا رہے اپنی خطاؤں پر افسوس کر کے اور توبہ کے طور پر روتا رہے اللہ کے سامنے اس حدیث کو امام نے اپنی جامع یا اپنی سنن میں روایت کیا ہے صغیر ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی زبان کو روک رکھے لوگوں کی غیبتیں لوگوں کے اوپ پر گفتگو لوگوں کی عزتیں اچھالنا لوگوں پر تنقید آدمی حد تعلیم اس سے بچے یہ مشغلہ اپنی لینا نہ بنائیں ہاں جہاں واقعی ضرورت ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے حق بتانے کے لیے وہاں استعمال کریں اپنے حق نفس کے لیے یا اپنی نفس کی لذت کے لیے اس کو استعمال نہ کریں اپنی بڑائی کو بتانے کے لیے سب پہ تنقید اس پہ تنقید اس پر تنقید،, تنقید نتیجہ یعنی مقصود کیا ہے کہ سب کمزور ہیں سب کمتر ہیں سب عیب والے ہیں میں اتنا اونچا ہوں کہ سب کی غلطیاں بتاتا ہوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں پر تنقید کرنا ذمہ داری ہے وہ نفس کی لذت کے لیے نہیں ہے امل کالے لسانک اپنی زبان قابو میں رکھ و لا اپنے گھر کو اپنی لکھافی سمجھ سارے گاؤں میں گھوم کے سب کی انفارمیشن جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے ولیسا کا اپنے گھر کو اپنی لکھافی سمجھ وہ کی آلہ کافی اور اپنی خطاؤں پر روتا رہے اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو رو اپنی خطاؤں پر اللہ کے آگے گڑ گڑا توبہ کیا اپنے لیے معافی کرا اللہ سے رو دھو کر تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی خطاؤں کی فکر زیادہ کرنا چاہیے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں پر نگاہ نہ ڈالیں لوگوں کی صلاحی نہیں کریں نہیں بلکہ وہ بھی ہم کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور اس عیت سے اکثر لوگ غلط فہمی پڑھتے ہیں اس کے صحیح جاننا ضروری ہے اللہ نے فرمایا المائدہ آیت نمبر 105 ایمان والو علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تم کسی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو یعنی کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم ہدایت پر ہو تو تم اپنے کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو تم اپنی فکر پہلے کرو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کوئی اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے کوئی آدمی اگر ہدایت کا راستہ نہیں اپناتا ہے تمہارا اس میں کیا نقصان ہے وہ اگر مانتا نہیں ہے تو کم سے کم تم اپنے راستے کو اپنا لو تم ہدایت کے راستے کو مت چھوڑو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا گمراہ ہو جانا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ مرتد ہونے لگے کئی لوگ اسلام کی دعوت کے باوجود اسلام کو نہیں چنتے ہوئے کسی اور دھرم کو دین کو چننے لگے تمہارا اس میں کیا نقصان ہے تم اپنے دین کو تھامے رہو کسی اور کی گمراہی سے تمہاری آخرت نہیں بگڑتی ہے کسی اور کی گمراہی سے تمہاری آخرت خراب نہیں ہوتی ہے تم اپنے دین پر قائم رہو تم ہدایت کے راستے کو پکڑے رہو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں اور دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح نہ کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں نہیں یعنی اپنے عیوب میں ایسے مشغول ہو جانا کہ دوسروں کی اصلاح بھی نہیں کرنا کیا یہ صحیح ہے نہیں اپنے اطراف جو لوگ جی رہے ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کی اصلاح مت کرو دوسروں کو غلطیوں پر ٹوکو مت اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے. اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اپنے آپ سے بے فکر ہو کر سارے جہاں کا درد ہمارے سر میں والا معاملہ مت کرو تم ایسے مت بنو کہ ہر ایک کی غلطی تم دکھاتے ہو کہ اس نے کیا غلطی کی اپنی فکر نہیں کرتے تو آدمی اپنی فکر پہلے کرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں قام ابو بکر فحمد اللہ و اثناء علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے خطبے کے لئے اور اللہ کی حمد و سنہ کی فمقال ایوہ الناس پھر کھڑے ہو کر کہا خطبے میں کہا کہ ایوہ الناس اے لوگو انکم تقرؤون ہاری ال تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا من تم یہ آیت پڑھتے ہو اے والو، تم اپنی فکر کرو تم اپنا خیال رکھو تم اپنے بارے میں فکر مند ہو جاؤ لاخ اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہو جانا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ آیت تم پڑھتے ہو وہ ان سمے نہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم يقول۔ جبکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے ان الناس اذا راوا المنكر لا يغيروه او شكا ان يعمهم ان يعمهم الله بعقابه لوگ اگر کسی منکر کو دیکھیں لیکن اس منکر کو بدلے نہیں اس کی اصلاح نہ کریں اس کی تغیر کے لیے کوشش نہ کریں اس منکر کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسا عذاب بھیجے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ بھی اس میں ہیں جو اس منکر میں مبتلا نہیں ہیں لیکن وہ لوگ ان کی اصلاح نہیں کرتے ان کو ان کے حال پر چھوڑے ہوئے ہیں اگر وہ اصلاح نہ کریں تو بہت ممکن ہے اللہ تعالی ایسا عذاب بھیجے جس کی لپیٹ میں برے تو برے اچھے بھی آ جائیں اچھے کیوں آئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی اور غلطی کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اس حدیث کو امام احمد ابو ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے 4005 نمبر پر 4005 پر اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے علیہ سکم تم بس اپنی فکر کرو دوسروں کو بالکل ان کے حال پر چھوڑ دو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ تم خود ہدایت کو تھامے رہو چاہے دوسرے گمراہ ہو جائیں ان کا گمراہ ہو جانا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان کی وجہ سے تم ہدایت کو مت چھوڑو یہاں آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے تم ہدایت پر ہونا دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے لیکن تم دوسروں کی اسلامت کرو اسائت میں یہ نہیں ہے کیونکہ احادیث میں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کا نولا یتنا ہو منکرین فعلو بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا ان سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا اور انبیاء نے ان پر لانت کیوں کی کانو لا یتنا منکرین فیلوح اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو منقرات پر منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو منقرات سے روکتے نہیں تھے تو یہ اچھی بات نہیں کہ ایک انسان لوگوں کو برائی کرتا ہوا دیکھے اور روکے نہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو برائیوں سے روکیے لیکن جو حدیث جو حدیث الباب ہے جو ہم نے پڑھی اس میں کیا بیان کیا گیا ہے خوشخبری اس انسان کے لیے ہے آخرت کی جو جس کو اس کے اپنے عیوب دوسروں کے عیوب میں مشغول ہونے سے روکتے ہیں وہ خود اپنی فکر میں لگا رہے ہیں, اپنی اصلاح کرے ہیں. اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کے اویپ تلاش کرنے میں نہ لگے ہے دونوں حدیثوں کا یعنی معاملہ الگ ہے وہ ایک الگ سیناریو میں ہے وہ پس منظر میں ہے یہ ایک الگ پس منظر میں ہے وہ کسی اور معاملے کے بارے میں ہے یہ کسی اور معاملے کے بارے میں ہے تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم تیسری حدیث دیکھتے ہیں جو حدیث نمبر تیس ہے آج کے 10 میں تیسری حدیث اس باب کی حدیث نمبر 30 ہے۔ کیا حدیث ہے؟ وان ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ائی ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان اخرجه الحاكم ورجاله ثقات ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعاظم في جو شخص اپنے جی میں اپنے آپ کو عظیم سمجھے سپیریئر mane جو اپنے آپ کو اپنے دل ہی دل میں بڑا سمجھنے لگے و وقت ہی اور اپنی چال میں گھمنڈ کی چال چلے چلنے پھرنے میں گھمنڈ کے طور پر تکبر کے طور پر اور فخر کے طور پر چلے اس کے چلنے میں وہ چیز نمایاں ہو لک اللہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعال اس پر غصہ ہوگا اس حدیث کو امام الحکم نے روایت کیا ہے اور ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ رجالح فقات اس کے رجال فقات ہیں فقا کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد حافظ کے اعتبار سے بھی اور تقوا کے اعتبار سے بھی کسی راوی کے بارے میں اگر محدث کہے کہ یہ فقا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے حدیث کے میدان میں کسی اعتبار سے یادداشت کے اعتبار سے بھی اور تقوا اور دینداری کے اعتبار سے بھی تو ایسے انسان سے حدیث لی جا سکتی ہے امام البخاری نے بھی العدب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 549 549 تو 540 پر یہ حدیث العدب المفرد میں بھی موجود ہے مسند احمد کے الفاظ ہیں من تعظم فی نفسی ہی یہاں پر ابن حجر نے جو استعمال کیا ہے وہ من تعظم فی نفسی ہی لیکن مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں من تعظم فی نفسی ہی جو اپنے جی میں اپنے آپ کو عظیم سمجھے میں بہت عظیم ہوں میں بہت اونچا ہوں میں بڑا ہوں میں بہت زبردست ہوں شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وہ الما نا منتقبر یعنی جرم کیا ہے پہلا جرم کیا ہے دو جرم اس میں ہے اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اچھے حال میں نہیں ملے گا اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت غصہ ہوگا اس پر بہت غصہ ہوگا تو غلطی کیا ہے من تکبر جو تکبر کرے گمنڈ کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ تقا دفی اللہ عظیم اور اپنے جی میں اس بات کا اعتقاد رکھے یہ سمجھے کہ میں بہت عظیم ہوں میں بہت اونچا ہوں سپیرئر ہوں یس تحق کو تاغیم افوکما یس کو غیرو ہو میری تعظیم اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے لوگ میرا احترام کریں مجھے بڑا مانیں میری عزت کریں دوسروں سے زیادہ مجھے خاص جگہ ملے مجھے لوگ ملیں تو خاص طور سے ملیں میرا خوب احترام کریں میرے لیے ایسے کلام اور ایسے انداز سے گفتگو ہو جیسی دوسروں کے لیے نہیں ہے تو میرا مقام اونچا ہے میں اونچا ہوں ایسا اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے شہب اللہ الفجن کہتے ہیں کہ وقتال افی مشیتی ہی مشیتی یہاں پر حدیث میں جو لفظ آیا ہے مشیا مین کے کسرہ کے ساتھ میں یعنی وقت الخر کے ساتھ گان سے اترا کے چلنا سینا باہر نکال کے آدمی سر اٹھا کے ایک دم اس طرح سے چلے اور ایک دم لہرا کے چلے آدمی تو یہ جو ہے وقتالا فی مشیتی ہی اپنی چال میں گھمنڈ والا فخر والا تکبر والا طریقہ اپنا ہے اکڑ کے چلے جس کو ہم کہتے ہیں اے تبخت ترا و کہتے ہیں کہ وہ ایک دم آدمی گھمنڈ کی اور تکبر کی چال چلے اور تکبر کا اظہار اس سے اس کے چلنے سے معلوم ہوتا ہو یہ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہے بادشاہوں کو آپ دیکھیے کیسے چلتے ہیں ایک دم اکڑ کے تو کہا کہ ای تبخترا ترا وہ تکبر تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے فخر کے ساتھ گھمن کے ساتھ چلے تو اس کے لیے کیا سزا ہے دو غلطیاں اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھے اور چلنے میں گھمنڈ کے ساتھ چلے زمین پر پا پٹک کر یا ایک دم لہرا کر سر اونچا کر کے سینہ ایک دم ٹان کر اس طرح سے چلیں تو یہ دو غلطیاں جو آدمی کرے گا حدیث میں کیا ہے لقی اللہ و علیہ اخبان اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے بہت ناراض ہوگا غصے میں ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وا عمل کبر وا عمل کبر فا اثر من اثار العجب والبغي کہتے ہیں جہاں تک کہ تکبر کا معاملہ ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کے عجب کا اور بغی کا یعنی انسان کے اندر عجب ہے یعنی انسان اپنے اوپر تعجب کرتا ہے اپنے کو بہت اچھا مانتا ہے اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بہت اعلی سمجھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آدمی کے اندر گمنڈ پیدا ہوتا ہے اپنی خوبیوں پر نگاہ اور اپنے عیوب کو نہ دیکھنا اپنی خوبیوں کو دیکھ کر اس میں خوش ہونا یہ عجب ہے عجب کس کو کہتے ہیں میں ہوں جس آئینے میں دیکھ کے آدمی کہے کیا زبردست آدمی ہے تو آدمی جو ہے یا اپنا ویڈیو دیکھے اپنا فوٹو دیکھے اس میں دیکھ کے اپنے آپ کو سراہے کیا آدمی ہے کیا زبردست ہے یا عورت ہے اپنے آپ کو سراہے کتنی خوبصورت ہوں تو اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب کرنا سراہنا اور اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونا اس اعتبار سے کہ جس میں گھمن کا شائبہ ہو تو یہ اور سرکشی کہ انسان کے اندر سرکشی ہو اس کا نتیجہ ہے کیا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ام البرو منبی من آتَارِ الْعُجْبِ وَالْبَغِي من قلب قد ام تل ابل کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے دل سے شادر ہوتا ہے تکبر ایسے دل سے نکلتا ہے کہ جو بھرا ہوا ہو جہالت اور ظلم سے جہالت اور ظلم یا اندھیرا اس کو کہہ لیجی یا ظلم اس کے اندر ہو تو جس دل کے اندر جہالت ہو اور جس کے دل میں ظلم اور ظلم کا اندھیرا ہو ایسے دل سے تکبر نکلتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو آدمی واقعی اللہ رب العالمین کی عظمت سے بھرا ہوا ہو وہ اپنی عظمت سے کیسے بھرے گا جس دل میں اللہ کی عظمت میں نقص ہو اسی دل میں اپنی عظمت آتی ہے خالق کی عظمت سے جب دل عاری ہو یا ناقص ہو تبھی مخلوق کی عظمت اس دل میں ہوتی ہے اللہ کے مقابلے میں تو ایک انسان اپنی اپنی بڑائی کب دیکھتا ہے جب اللہ رب العالمین کے تعلق سے وہ ایسا دل جو جہالت اور ظلم سے بھر گیا ہو اسی دل سے گھمنڈ ظاہر ہوتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے طرح حلت من جس میں سے بندگی نکل چکی ہو نظہ المکت ہو اور جس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا نظور ہوا ایسا دل جو جہالت سے ظلم سے لبریز ہو اور جس کے اندر اللہ کی بندگی والے جذبات ہی نہ ہو اپنی بڑائی ہو اللہ کی بڑائی نہیں ہو بندگی پست کر دیتی انسان کو بندگی کی جذبات نہیں ہے اس کے اندر اور اللہ کی طرف سے اس پر ناراضگی نازل ہوئی ہو اللہ کی طرف سے نفرت اس پر آئی ہو ایسا ہی دل ہے جو تکبر والا دل ہوتا ہے اور جو اپنے اوپر تعجب کرتا ہے سرکش بنتا ہے تو کتاب الروح میں ابن قیب نے یہ بات کہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب واقعی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس سے گھمن تکبر عجب سرکشی فخر جیسی چیزیں چھن جاتی ہیں وہ عباد رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں تو آجزی اور توازوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ اداقا جاہل قلسلام اور جاہل جب ان سے الجھ پڑتے ہیں تب بھی وہ سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں تو ان کے چلنے میں اور ان کے بولنے میں آجزی اور توازو ہوتی گھمن گھمن کیا کرتا ہے تم الجھو گے تو ہم زیادہ الجھیں گے تم ایٹ تو ہم پتھر تو یہ ایک تکبر ہوتا ہے ہم ہارتے نہیں لیکن جب انسان میں توازو ہو بندگی ہو تو اس کے چلنے میں اور بولنے میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ خامخواہ الجھ کے اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو جیتنا نہیں ہوتا ہے اس کو غالب آ کر اپنی بڑائی کو ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے سلام جب جاہل ان سے الجھ پڑھتے ہیں تب بھی وہ سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یعنی اس آئل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں جو جن میں بندگی ہوتی ہے توازو ہوتی ہے گھمن نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجب کے بارے میں کیا کہا آپ فرماتے ہیں فلاط و مہلکات تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں و تمحلکات محلکات تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی وہ کیا ہے ہو شا وہ ایجاب المر ابن تین چیزیں کیا ہیں ہو متبا ایسی خواہش ایسا فلسفہ جس کا انسان پیروکار ہو جائے فالوور ہو جائے بس دماغ میں ایک آئیڈیا آیا آدمی اسی کو اپنے لیے کیا بنا لیا ایک? ایک اپنے لیے فلسفہ بنا لیا اب اس کے پیچھے چلنے لگ گیا چاہے وہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہو یا کسی اور کا ہو نیا آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کے حساب سے وہ جی رہا ہے آئی ہیو این آئیڈیا اب اسی آئیڈیا کے پیچھے پوری زندگی لگا دی صحیح ہے کہ غلط ہے حق ہے باطل ہے شریعت کے مطابق ہے غلط ہے آپ دیکھیے کئی خواتین ہیں آج کے دور میں نئے نئے آئیڈیا اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں میرا جسم میری مرضی اس کے ملک میں آپ دیکھیے یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور اس کے مطابق جینے لگتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا چاہتی ہے آزاد مزاجی انسان کو گٹر میں لے جاتی ہے آزاد مزاجی انسان کو گندگی کے کنویں میں لے جاتی ہے کھائی میں لے جاتی ہے ہلاکت میں لے جاتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم فری ہو جائیں گے آزادی آپ بتائیے کسی گاڑی کو اگر آزادی مل جائے ڈرائیور سے تو گاڑی کہاں جائے گی سوچنے کی چیز ہے ہاں اسٹیئرنگ پہ کوئی ہے ہی نہیں آزادی بس چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ چلے گی نا گاڑی تو ہے نا بھئے. کیا ہے اس کو کسی چلانے کی کیا ضرورت ہے اس کا دل جہاں چاہے جائے. یا کسی بندر کو بٹھا دیے اس گاڑی میں جو چاہے, کو بٹھا دیجیے نہیں کے میں تو ہم سمجھدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سمجھدار ہم زیادہ علم و حکمت والے یا اللہ رب العالمین زیادہ علم و حکمت والا تو ڈاکٹر تو ڈاکٹر کے ہاتھ سے تو انجیکشن لے کے خود نہیں لگاتا اس کے ہاتھ سے تو دوائی خود چھین کے اپنے حساب سے گنتی نہیں بناتا کتنے وقت کھانا ہے برابر اس کی مانتا ہے لیکن دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا اپنی چلاتا ہے مجھے جو صحیح لگتا ہے میں کروں گا دس از مائی لائف انگل بولنے سے غلط بات صحیح ہو جاتی نہیں لیکن ہم لوگوں کی عقل ایسی بن گئی ہے کہ جو بھی مغرب سے اگر کوئی چیز آتی ہے ویسٹرن کنٹری سے جو آتی ہے تو ان کی اگر چھلکے بھی ہوں تو ہمارے لیے بہت وہ تبرک کی چیز بن جاتی ہے اگر وہ کچھ کھا کے چھلکے بھی پھینک دیں تو ہم لوگ بڑی عقیدت سے اس کو اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آیا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دیا ہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے ان خیر الحدیف کتاب اللہ خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین اسوہ نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم دوسروں کو اسوہ بنائیں ان کے فلسفوں کو لیں ان کے آئیڈیاز کو لیں ان کی ان کی باتوں کو ان کی تعلیمات کو ان کی آئیڈیالوجیز کو ہم لیں اور اسلام کو ہم چھوڑ دیں ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے جو پا کے محروم ہو گیا بدقسمت محروم وہ اتنا بڑا بدقسمت نہیں ہے جس کو ملائی ہی نہیں بدقسمت وہ ہے بڑا ہی بدقسمت وہ ہے ملا لیکن اس نے خود کھو خو دیا اس کو مل کے بھی وہ محروم کتنا محروم ہے نادان لوگ ہیں وہ بڑے نادان لوگ ہیں یہ شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو یا کسی اور ٹرینڈ کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ ہدایت ہی دے دے وہ سلاد و محلکات ہو ایسی خواہش جس کا انسان فالوور ہو جائے پیروکار ہو جائے اس کی اتباع کرنے لگے وہ شہم ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار غلام بن جائے ایسی لالچ ٹھیک ہے بھائی ہر انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دب اسی لیے تو آپ بھی تجارت کرتا ہے اسی لیے بناتا ہے اسی لیے بینک بیلنس اس کا ہوتا ہے برا نہیں ہے لالچ بری نہیں لیکن ایسی لالچ جو انسان کی مالک بن جائے پھر وہ صحیح غلط کو دیکھنے کی بجائے فائدہ نقصان ہی کو دیکھنے لگے وہ دینے کی جگہ بھی بچانے لگے جہاں دینا فرض ہو وہاں بھی وہ روکنے لگے ایسی لالچ جو انسان کی مالک بن جائے اور یہ اس کا غلام بن کے اس کا فرما بردار بن جائے وشح مطاع ایسی لالچ جو انسان کی مالک بن کر یہ اس کا فرما بردار بن جائے وہ متا بن جائے اس کی جس کی اطاعت یہ کرنے لگے وہ ایجا اب المر ہی اور یہ کہ انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا میں سعید ہوں میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں میں مالدار ہوں میں خوبصورت ہوں میرے پاس ٹیکنالوجی ہے میرے پاس دنیا کی چیزیں ہیں میرے پاس سب سے اچھی موٹر کار ہے میرے پاس فلاں چیز ہے میرے اتنے فالوور ہیں ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یہ جو چیزیں ہیں انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا اپنے اوپر اعجاب کرنا میں کتنا زبردست ہوں میں بھی کچھ ہوں انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا آپ دیکھیے بعض اوقات آدمی کو دو چار حدیثیں یاد ہوتی ہیں علماء کی پیچھے پڑ جاتا ہے علماء کو مشورے دینے لگتا ہے حالانکہ ناک صاف کرنے کا سلیقہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن علماء کو بتایا علماء نے ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے ایسا کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے کسی ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے الل اطلاع سارے غلط اور یہ جو بتا رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اس کے گھر میں اس کی کوئی مانتا نہیں ہے تجارت میں چار بار دھوکے کھا چکا ہے میڈیکل معاملات میں ابھی بھی یہ بیمار ہے کئی مرتبہ ڈاکٹر اس کو ڈانٹ چکا ہے لیکن علماء کو مشورہ دے گا امت کے مسائل میں یہ گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتا ہے امت کے مسائل حل کرے گا کیوں یہاں معاملہ بیٹھا ہوا ہے میں کچھ ہوں میری بھی مانو میری سنو تو ہر انسان میں رائے دینے کا شوق ہوتا ہے اور لوگوں کو یعنی رائے دینا, دینا یہ اپنے کو بڑا سمجھ کے آدمی رائے دیتا ہے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں جہاں نہیں بھی دینا ہے رائے وہاں بھی رائے دیتے ہیں بغیر علم کے رائے دیتے ہیں رائے دینے کے لیے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ علم کی ضرورت ہے بس بولنا پڑتا ہے کچھ بھی آدمی بولتا ہے وہ سی انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تو یہ تین باتیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں امام اتبرانی نے اللہؤ ستم اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام صغیر میں حدیث نمبر تین ہزار انتالیس پر شیخ ال الانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُسعر لوگوں سے اپنے گال پھیر مت منہ پھلا کے ان سے بات مت کر یا ان سے ایراض مت کر جیسے بہت متکبر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات آدمی ان سے کرا تو کہیں اور دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو اس لائق نہیں کہ میں تج پہ توجہ دوں لوگوں کا حال ہوتا ہے. دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں رنگ برنگے لوگ ہیں وہ اپنی بڑائی کو جتنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی سے بات کر رہا ہے تو وہ دوسری طرف دیکھے کہیں بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اتنا ایک دم توجہ سے تجھ کو دیکھوں تو اتنا بڑا ہے تھوڑی یہ تو میں کہیں اور دیکھوں گا لوگوں کو چھوٹا محسوس کرانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو کہا ولاس ولاد مرحن اور زمین میں اترا مچن انَ اللہ اللہ مختال فخور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جو اکڑ کے چلتا ہے اور فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کے چلتا ہے مختال اور فخور ہو فخور فخر کرنے والا بات بات پہ فخر کرتا ہم یہ میں نے میری ہسٹری تم دیکھو معلوم پڑے گا اور میں اتنا میری اتنے اچیومنٹس ہیں اور میں اس خاندان کا ہوں اور میں ایسا ہوں میری یہ کوالیفیکیشن ہے فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرج رجل من من کان قبلکم تم سے پہلے کا آدمی تھا اپنے گھر سے نکلا فی حلت لہو اپنے ایک لباس پہن کے خاص زینت والا لباس پہن کے یختال فیہا اور اس میں آکر کے چل رہا تھا گھر سے ایک دم زبردست لباس زیب کیا پہنا اور اس کے بعد اکڑ چلنے لگا زمین پر فمر فو فہجل اوقاد الا یوم الا یوم قیام کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو دھسا دیا اللہ تعالی کے حکم سے زمین نے اس کو نگل لیا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے دھستا ہی جا رہا ہے دھستا ہی جا رہا ہے گنا تھا اس کا کیا غلطی تھی اس کی اپنے گھر سے اچھا لباس پہن کے نکلا اور اکڑ کے چلنے لگا اس کی اکڑ کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی کہ زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل جا زمین اس کو نگل گئی اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے تو اونچا ہے نا ہم تو اس کو نیچا کر دیں گے الجزا جنسل عمل تو اونچائی چاہتا تھا رفاظت چاہتا تھا لوگوں میں اکڑ کے چل رہا تھا پھر اکڑ کو ہم توڑیں گے اللہ نے اس کو نیچے کر دیا کیا کیا زمین میں دھسا دیا کو. اس حدیث کو امام اطرمی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے سعید مدی سنن سید الجام صغیر سید الجام صغیر حدیث نمبر تین اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کبیرا گناہ ہے انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا کیونکہ مہلک ہے یہ چیز اور انسان کا اپنے کو بڑا سمجھنا اور اترا کر چلنا تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز بری ہے اور اس پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے حدیث میں کیا ہے کہ منتابی نفسی ہی جو اپنے جی میں اپنے کو بڑا سمجھے وقت مشیتی ہی اور اپنا اکڑ کر چلے اکڑ کر چلے لک اللہ اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا اللہ اس سے سخت غصہ ہوگا تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے جی میں اپنے کو چھوٹا سمجھنا چاہیے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں میں ایک عام انسان ہوں میرے اندر کچھ خوبیاں ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق سے میرے اندر کچھ کمیاں ہیں میرا اپنا عیب ہے اللہ نے موقع دیا تھا اس کا بہتر بننے کا اب تک نہیں بن پایا اللہ سے امید ہے آج نہیں تو کل بن جاؤں گا یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے اللہ کی آتا کی خوبیوں پر شکر کرے اپنی طرف نسبت نہ کرے میرا کما لیں اللہ کا احسان ہے اور اپنی جو کمیاں ہیں ان کی نسبت اپنی طرف کریں اور یہ مانے کہ میں میری کمیاں میری کوتایاں ہی ہیں اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو بہتر بننے کا موقع دے گا یہ صحیح ایٹی ٹیوڈ ہے انسان کا زندگی میں جینے کا شکر اور ندامت دونوں کو ساتھ میں کر چلنا اپنی اصلاح کی فکر اور اپنی خوبیوں پر اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ آدمی زندگی میں آگے بڑھے ایسا انسان بیلنس آدمی ہے اپنی خوبیوں پر فخر کرنا یا اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا دونوں بھی غلط ہے امید اور شکر کے ساتھ آدمی چلے توازوں کے ساتھ آدمی چلے یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور لوگ بھی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں اکڑنے والے سے کوئی محبت کرتا نہیں سامنے تعظیم کرے گا پیچھے قیمت کرے گا سامنے بولے گا ہر اکڑنے والے کو کچھ خوشامدی مل جاتے ہیں وہ کہا زبردست کون ہو سکتا ہے نہیں ہوا سو سال میں تو بولیں گے بولنے والے ان کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے بولتے ہیں منفاعت پسند لوگ ایسے گھمنڈی لوگوں کو جھوٹے خوشامدی مل جاتے ہیں لیکن پیچھے کہیں گے بے وقوف آدمی ہے کیا سمجھتا آپ نے آپ کو پیچھے آپ کی برائی کریں گے اللہ کی حفاظت لیکن اگر آدمی توازو والا ہو تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفسیاتی یا اخلاقی اخلاقیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ایک اچھا مسلمان بن کر اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیقہ فرمائیں اقوبی ایک ضروری اعلان سامعین کے لیے یہ ہے کہ ان اگلے دو ہفتے پروگرام کے اوقات تبدیل کیے جا رہے ہیں نمازوں کی وجہ سے انشاءاللہ 18 اور 25 مارچ کو پروگرام کا وقت ہوگا سعودی عرب کی مطابق چار بج کے 35 منٹ پر پروگرام شروع ہوگا اور پانچ بج کے پچاس منٹ تک چلے گا اور ہندوستان کی ٹائمنگ کے مطابق سات بج کے پانچ منٹ پر پروگرام شروع ہوگا اور آٹھ بج کے بیس منٹ تک پروگرام چلے گا ذکر اللہ خیش السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ